محسن ان کا رب انہیں جو دے گا اسے لے رہے ہوں گی بے شک وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیک کام کرنے والے تھے